ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير محمد وسلم ربش بدعة بدعة ضلالة ضلالة من صدری ومری اولی بسم اللہ الرحمن نبی وسلیم تسلیم اللہ محمد محمد کم على ابروہیم والا علی بروہیم ان حميد مجيد اللهم مبارک على محمد محمد کم بارک تلا ابروہیم والا بروہیم این حميد مجيد الحمد للہ آج یکم مارچ دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چوبیس میں ہم سورت العراف کی آیت نمبر ٹو ہنڈرڈ سے لے کر ٹو ہنڈرڈ ٹو تک کے کانٹیکسٹ میں اپنے اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریبا اسی منٹ گفتگو کی تھی اور ہماری وہ ویڈیو بک مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام کا چینل موجود ہے اس کے تھرو ہم نے یہ گفتگو اپلوڈ کی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے شیطانی وسوسوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں آج ان شاء اللہ تعالیٰ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ڈسکس ہوگا اور اس پرٹیکولر گفتگو میں ان شاء اللہ تعالی ہم آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈونکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈولوژن اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ کریٹیکل انالیس کریں گے اور ہماری یہ ویڈیو بک پھر ان اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اور یہ اپلوڈ ہوگا مسئلہ نمبر 83B کے نام سے اور اس کا عنوان ہوگا Who created God A critical analysis of modern satanic traps یعنی اردو میں ترجمہ اس کا کر لیں اللہ کو کس نے پیدا کیا جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور بھائیو اللہ تعالی کی طرف سے یہ کرامت ہوئی کہ آج سے ایکزیکٹ پانٹ سال پہلے آج ہی کے دن یعنی یکم مارچ دو ہزار نو کو آج یکم مارچ دو ہزار چودہ ہے میں نے وہ لیکچر دیا تھا جو ہزاروں مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنا الحمد جو ہماری ویب سائٹ پہ مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے اپلوڈ ہے ہ اللہ دا لٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹسن ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں یہ لیکچر تقریبن سی ٹ منٹ کی گم م مارچ دو ہزارو کو ہوئی اور آج كم مارچ دو ہزار چودہ کو اسی کا ایڈوانس ورژن ہے ان اللہ اور وہ جو لیکچر ہے از اللہ اس میں, میں نے جو امیرکن چینلز ہیں نیشنل جوگرافک اور ڈسکوری چینلس ان سے حاصل کیے ہوئے مواد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا اس کے علاوہ دو اور لیکچرز ہیں جو آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں بڑے اہم لیکچرز مسئلہ نمبر 59 نائن خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اور اس میں, میں میں نے سورت نمبر جو پچاس ہے قرآن کی سورہ قاف پارہ نمبر 26 کے اندر اس کا مکمل ترجمہ اور تشریح تقریباً پچپن منٹ میں بیان کیے تھے اور یہ بات ہے چھبیس اگست دو ہزار گیارہ کی اور تیسرا اہم ترین لیکچر جو ہے بہت اہم لیکچر وہ مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے اپلوڈ ہے قرآن اور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ یعنی اگر کسی انسان تک وہی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے اور یہ لیکچر ہوا تھا سورہ عال عمران کے آخری رکو کی روشنی میں سترہ اگست دو ہزار بارہ کو سکسٹی سکس منٹس کی یہ گفتگو ہے تو یہ تین لیکچرز آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں اس لیے میں نے ان کا تعارف کروا دیا بھائیو الحمد میں خود بھی ایک پروفیشنل کوالیفائیڈ انجینئر ہوں اور سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں لہذا آج کی گفتگو کے حوالے سے اینڈ میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ کسی پہ فتوا نہیں لگے گا ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں عقیدے کو بھی کوشچن کر سکتا ہے لیکن گفتگو کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پر رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ ڈاٹ کام جس پہ الحمد میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے الیکٹرانک دعوت کرنے کی توفیق دی ہے جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے ای دعوت بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں ارض کروں گا جو بہت ضروری ہیں اور جب میں نے یہ لیکچر تیار کیا تو وہ تمہیدی تقریباً سوا گھنٹے کی بن رہی تھی پھر میں نے یہ پورا لیکچر جو ہے اس کو اکیلے بیٹھ کے پورا ریوائز کر کے جو اس میں سے جو کریٹیکل چیز تھی دس بارہ منٹ کی تمہید اس کو پھر میں نے نکال لیا تاکہ ہماری یہ گفتگو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی تو ہماری جو گفتگو ہے تمہیدی وہ انشاءاللہ دو علمی پوائنٹس کی شکل میں میں ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون یہ ہے بھائیو کہ انسان کے پاس اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے, نعمت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے انٹلیکٹ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ ح کے سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عزبہ علیہ مسلاط وسلام یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے اس لیے اللہ تعالی نے تورات رات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی ٹین کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے لے کر انتالیس تک ہے سترہ آیات میں اور اس میں جو نائنتھ کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن رحمان ولا تک علم ان سما ول بسر ول فوادا کلولا اصام کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفنیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل فائد کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو فائدے والی چیز کو ایکسٹریکٹ کی گئی چیز ان تین آزا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ت نے ان تین آزا کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی بھی. اسی طریقے سے سور ازمر از کی آیت نمبر نو کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا بسم اللہ رحمٰن الرحیم الحل یا تذکر ال الباپ اے مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے ال الباپ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عزو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتوا لگایا ہے جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے آنکھیں استعمال نہیں کرتے عقل استعمال نہیں کرتے سورت الراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتوا لگایا اولا کل انعام بل هم اول یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اولائی کا کل ارام بل ہم اول یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تو بھائیو پرانے حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورت الملک کی آیت نمبر دسما کنافی کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا فاطار انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پس پھٹکار ہو ان اصحاب سعید کے اوپر دوزخ والوں کے اوپر اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں اور بھائیوں رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے سورہ ادھر میں اللہ تعالی نے شاخ فرمایا امنا ہدینا حسبیلا اما شا کے رو اما ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو اسے اختیار کر لو چاہو تو انکار کر دو یہ منچلے کا سودا ہے لیکن انجام پھر مختلف ہوگا انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کا مقام جنت تو اللہ تعالی نے انسان کو یہ جو آزاد یہ ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا میری قسمت میں یہ لکھا تھا اگر اس طرح کے یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو اپنی آنکھوں کو کانوں کو استعمال کریں ادر وائز اگر اللہ تعالی نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیوں قرآن حکیم صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے ہائپوتھس یا تھوریز کی بات نہیں اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے تو قرآن صرف دو علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا اس میں میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بس مختصراً یہ بات ارض کر دوں کہ بھائیو ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فنامینا آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے. اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز کوئی مشین نہیں بنا سکتے اگر پریکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ اسلام کے لیے روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے اسلام کے لیے روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہے اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالی کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 258 میں وہ ایک فزیکل فینامینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا ڈیفنیٹ لا ہے فزیکل فینومین آف نیچر اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں لیکن اس نے قانون تو بنایا تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے تو ود رسپیکٹ ٹو زمین تو بھائیو یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے سان تو رائز کرتا ہی نہیں نہ تھٹ ہوتا ہے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے ریلیٹیو ٹو زمین ورنہ سوری تو غروب ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملہ چلتے ہیں وہ مسئلہ نمبر ساٹھ جو ہے ہوئی صلاح انہوں نے میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر بہرل جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی تو وہ نورن الا نور ہے اس کے برس جو شہر ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا اسلام اس کو حق نہیں مانتا مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً نوے کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں ہاں ہم ایک نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربینس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اچھا آپ ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ٹائم ڈیٹیل تک وہ تو بس فزیکل فینومین آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے اچھا جی مدو جزر آتا ہے سمندر میں کشش سکل کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں اچھا تو یہ فورس کہاں سے آئی کیوں موجود ہے مادے کے اندر اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے بس دیٹ سال اس سے آگے نہیں اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ نہوست کی نشانی ہے تو اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپٹیبل بات نہیں ہوگی اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کبے کا بولنا مہمانوں کی آنے کی پیشن گوئی ہے اس کو نہ ریویلڈ نالج کرتا ہے نہ ہی ایکوائرڈ نالج تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائی پھر اس طرح کی چیزیں جب کسی ریلیجن میں داخل ہو جائیں دین کے نام کے اوپر تو پھر یہ چیزیں لوگوں کو دین سے ہی متنفر کروائیں گی وہ کہیں گے یہ کیا ان باتیں کرتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے رچڈ ڈانکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈلی اس میں آدھا سچ موجود ہے جن چیزوں کا رونا ہم بھی روتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ خود کتاب و سنت کے خلاف ہیں باتیں اور پھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر اپنے غلط نظریات کو اس آدھے سچ کے ساتھ ملا کے پروپیگیٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کا دماغ پھر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ریچرڈ ڈونکس جو ہے بیسیکلی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کا پروفیسر ہے اس کی عمر 73 سیونٹی تھری ایئرس ہے انیس سو اکتالیس کی یہ پیدائش ہے اور اس نے دو ہزار چھ کے اندر اس کی کتاب پبلش ہوئی چار سو چھ سفات پر مشتمل وہ کتاب ہے اور میں نے الحمد نیوٹرل ہو کے اس پوری کتاب کو اسٹڈی کیا ہے ظاہر ہے کہ جب تک کسی کے نظریات پڑھے نہ جائیں اس کے اوپر کسی قسم کا ایکسپرٹ اپینین دینا غلط ہے تو اس نے اس کتاب کا نام رکھا دا گاڈ ڈلوئن ڈلوئن کہتے ہیں فریب دیا گیا نظریہ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی کسی الہ نے بنائی کسی اللہ نے بنائی کسی بھگوان نے بنائی کسی سسٹینر نے بنائی کسی وشنو نے بنائی کسی رب نے بنائی یہ تمام چیزیں ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو ابا اجداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا دا گاڈ ڈیلیوژن اور اس میں اس نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ چار سو چھ سفات آپ دیکھیں اب کتاب پہ اگر میں اس طریقے سے کامنٹس کروں کہ اس کتاب میں ایس سچ ویسا ربط نہیں ہے جیسا کہ ایک لکھنے والے کے قلم میں ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ ہر بندے کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی آپ کوئی کہہ دی مولانا مدودی صاحب کے جو قلم میں طاقت تھی وہ باقی علماء کے قلم میں آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ تو گاڈ گفٹ صلاحیت ہے بندہ اپنے ویوز بیان کرتا ہے لیکن ان کے قلم میں ایک طاقت تھی تو وہ ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اس کے قلم کا جو وہ ربط ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو دلائل دیے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جو کتاب ہے دا گاڈ لین اس کو انشاءاللہ اللہ میں پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک دفعہ گروشی پڑھ لیجیے اللہ علی محمد وعلا علی محمد کماسلی علی ابراہیم, وعلا علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما برقا ابروہ پوائنٹ نمبر ون بھائی یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن یعنی گاڈ کا نظریہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے اس کتاب کے اوپر اگر میں ایک جملے میں اپنا ایکسپرٹ اوپین بیان کروں تو وہ ایک جملے کی شکل میں یوں بنے گا کہ یہ کتاب جو ہے ریونج ہے ریونج آف بیس لیس اینڈ نان سائنٹیفک تھاٹس اینڈ بیلیوز آف کرسچینٹی موجودہ عیسائیت کے بے بنیاد اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے کیونکہ رچڈ ڈانکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے جب عیسائیت کو سٹڈی کرنا شروع کیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے پھر اس نے واقعی پھر اس اعتبار سے تو ڈلوژن کا لفظ صحیح استعمال کیا جو کچھ اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے اور بگاڑ کے چیزیں جو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے اور جب تحریف شدہ چیز ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سائنٹفک ایررز بھی ہوں گے مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میں وہ پورے ریفرنسز دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا کہ زمین کیوں کور ہے جبکہ آج ڈیف علم سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتا چل چکی ہے فیزیکلی دیکھ لیا ہے لوگوں نے یہ جتنے بھی اجرام میں پھلکی ہیں جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جیسے سورج جہانی ہی گول ہیں قرآن ایسی غلطی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ٹیمپریٹ فارم میں نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اناظیات میں سورت نمبر سیونٹی نائن اور آیت نمبر تھرٹی میں شاہ فرمایا بل اب بابا زلی ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا اور یہ ایگ پرٹیکولر شتر مور کا انڈا جو الیپٹیکل شیپ میں ہوتا ہے قرآن یہ سائنٹفک غلطی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ اسی کی کتاب ہے جس نے کائنات بنائی یہ پوری کائنات اس کا فیل ہے اور یہ کتاب اس کا کال ہے کال اور فیل میں تضاد اللہ کے نہیں ہو سکتا اور بھائیو یہ جو سائنٹفک ایررز بیسیکلی کرسچینٹی کی کتابوں میں موجود ہیں یا جو کی, کی کتابوں میں جوڈائزم میں انہی چیزوں سے مترفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے اسٹڈی کیا اور گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد نو مہینے کے اندر چونتیس ہزار امیرکنس نے اسلام قبول کیا امیرکنس پلس یوروپین سارے ملا کے اور ٹو تھاؤزینڈ سیون میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایئر یہ بات بالکل کی لائیو میں نے خود سنی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے وہ ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں اس کتاب کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر اور میرا معجزہ ہے وہی کا معجزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی اور بخاری اور مسلم کی نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگی اس موضے کی وجہ سے آج عیسی علیہ اسلام کے جو موزات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی ثابت تو نہیں کر سکتے لیکن ہم نے جس معے کی بنیاد پر دعوی نبوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ یہ کتاب ہے اس کو کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے آج سائنس اپنے روج پہ ہے چیک کرے کوئی ایک آئٹ بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ تو جیوز کر سکتے ہیں نہ کرسچنز کر سکتے ہیں ان کا تو پول ریچرڈ ڈانکنز نے اس کتاب میں دا گاڈ ڈوئین میں کھول دیا اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ ہے سب سے بڑا ایشو انتہائی غیر اخلاقی واقعات شرمناک واقعات مثلاً اولڈ ٹیسٹیمنٹ جس کو جوز بھی مانتے ہیں کرسچنز بھی مانتے ہیں تو کو اور ساتھ صحائف ہیں مختلف امبیا کے دانیا علیہ اسلام کا سموع نبی کا باقی انبیاء کے اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں باب انیس آیات انتیس سے لے کر اڑتیس تک ان آیات کے اندر میں نے یہ خود پڑھی ہے میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں میرے پاس اوریجنل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کنگز جیمز ورژن موجود ہیں. یہ حوالہ میں نے دے دیا ان آیات کے اندر پوری ایک سٹوری لکھی ہے کہ لوت علیہ السلام کی جب قوم ہلاک کی گئی تو صرف دو بیٹیاں بچ گئیں یہ بات تو ٹھیک ہے جو ایمان لے کر آئی باقی سب ہلاک ہو گئے تو ان بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب روئے عرض پہ کوئی مرد نہیں بچا حالانکہ اس ایریے میں مرد نہیں تھا باقی پوری دنیا میں تو موجود تھے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ایک ہی زمانے میں لہذا اب ہمارے باپ کی نسل اسی صورت آگے چل سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو شراب پلا کر اور اس کے ساتھ بدکاری کریں ولی آداب تعالی اور وہ یہاں تک اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہے کہ ان بیٹو نے پھر لوت علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کی اور وہاں سے پھر نسل آگے چلی یہ جناب بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے آگے ولی تعالی اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہی گیارہ آیات دو سے لے کر چھ تک سیدنا اللہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک, ایک سولجر اپنے ایک زہابی اوریا اس کا نام تھا اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے اس کو انہوں نے نہاتے ہوئے اس کا ننگا جسم دیکھ لیا اور پھر اپنے اس فوجی کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر قتل کروا دیا اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی عورت کے ساتھ خود شادی کر لی تعالی بس اسفر اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہی کچھ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے تو دا گاڈ تو پھر ریچرڈ ڈاونکنز لکھے گا نا یہ سیم واقعات یہ دعود علیہ السلام کا واقعہ کشل المحجوب میں لکھا ہوا ہے صاحب اور شگر کے چیپٹر کے اندر اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اسی کتاب صاحب اور شگر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسکینڈل بنا کے لکھا ہوا ہے ولی آزب اللہ تعالی زید بن ہارسا کی بیوی کے بارے میں اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ اس میں سن سکتا ہے اور اسی طرح کی باتیں تفسیر تبری میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہے ابن کثیر اور تبری کیوں نہیں مجرم انہوں نے ان سے ریزلٹ کوئی نہیں نکالے مجوب کا اثر کیوں مجرم ہے اس نے ان واقعات سے رڑ نکالے ہیں انہوں نے جس نقل کی ہے نقل کرنا اور چیز ہوتا ہے یل نکالنا اور چیز ہوتا ہے اس کی صنعت کو پرکھا جا سکتا ہے نقل کیا بھائی یہ روایت آئی ہے صنعت پرک لی جائے اور صنعت تو ظاہر ہے وہ متصل ہے نہیں ہے من گھڑت ہے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تقریباً ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گپت ہوا ہے اس میں یہی تو رونا رو ہے البتہ الحمدللہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اس کتاب درآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جسے ڈفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے حدیث کی کتابوں میں ہے پھر وہ صحیح اور ضعیف کا چکر کرنا پڑے گا ادروائز جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی تو وہ تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ تو دلوئی نہیں لکھی جائے گی پھر ہاں الحمد للہ اسی میں بار بار کہتا ہوں ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے یہ قرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے ایک انسانی کوشش ہے اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے اسی لیے صحیح اور ضعیب کا فرق صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دو میں دیکھ لے لیکن کوئی ذئی روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آئے کہ جس نے جھوٹی آیت کی وہ اپنا مقام دو زخمی دیکھ لے کیونکہ اللہ علیہ وسلم کو لہ لافون صورت الحجر کے اندر موجود ہے اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کی بال لفظ حفاظت ہے حدیث بال مفہوم حفاظت ہے اور اس میں ظاہر جعلی روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے اسی لیے یہ اسماور رجال کا ڈویلپ کیا گیا تو یہ رچڈ ڈمکنس کا جو اعتراض ہے یہ کافی حد تک درست لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی لہذا اگر میں حلب اٹھا کر یہ خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کر مطابق میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ رچڈ ڈانکنز نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو مجھے اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا کیونکہ پوری کتاب میں اس نے ایک آیت بھی نہیں کوٹ کی اتنے واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کیے کہ قرآن کا بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا جاتا کوئی آیت نقل کی جاتی کو اعتراض کیا جاتا تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ریلیجن ہے اور آپ اس کی کتابوں کو ڈسکس ہی نہ کریں اور صرف ماننے والوں کو دیکھیں اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے مجرم ماننے والے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں اور اس ٹیکسٹ بک کو نہ پڑھیں نہ ڈونکیز نے پڑھی اور نہ رسل نے پڑھی اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو رچڈ ڈانکنز نے اعتراض کیا ہے پرٹیکولرلی جو مسخ شدہ پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے اب آپ خود سمجھ جائیں یعنی کہ اولما کی کیٹاگری کو کہ ان کا پورا زور گیٹ اپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اخلاقی اقدار ان کے بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں حقوق العباد کے معاملے میں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے بس لوگوں کو گیٹ اپ کے اوپر زور دلواتے ہیں اور جو مارل ویلوز ہیں ریلیجن کی وہ پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اب آپ لار کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو آپ جو مسلم ہونے کا دعوی کرتے ہو آپ تو پھل ہونا اس اسلام کے درخت کے تو ہم نے تو آپ کو ہی دیکھنا ہے نا یہ گلے جڑے پار دیکھیں گے تو درخت کے بارے میں تو یہ اب ہم یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے یہ پہل جو ہیں وہ چودہ دو سال پہلے جا چکے ہیں تو کتنا شرم کا مقام ہے اور بلکہ یہ کتاب پڑھ کے تو یقین کریں تو مجھے اپنے بارے میں بھی بڑا خوف لاحق ہوا کہ ہم کہیں اسلام کے لیے ہرڈل تو نہیں بن گئے ہوئے یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو سٹڈی کرتا ہے وہ کیا سوچے گا گندگی ڈالتے ہیں ہم لوگ اوپنلی سڑکوں کے اوپر جہاں چاہیں گے چھلکا پھینک دیں گے وہاں یہ لوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں اب یہ جو مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار ہے بیسیکلی اب ایک عام آدمی کو تو اس کے ساتھ غرض ہے آپ ماتھا گزارے نمازیں پڑھ کے اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی اخلاقیات سے میں متاثر ہوں برے اخلاق سے اچھے اخلاق سے تب اس کا نفع نقصان مجھے پہنچے گا اور اسی طریقے سے یہ جو مست شدہ جو مذہبی نیچر ہے لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا اور جہاں تک کہ قتل کر دیا جائے ان کو ایک عام مسلمان کو جو کلمہ ہو ہے میں کہتا ہوں چاہے اس میں جتنی بھی مرضی بڑی خرابی پائی جاتی ہے کسی انسان کی جان لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا میں اللہ سورت المایدہ کسی ایک انسان کو مارا پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک مسلمان اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کی جان لے لے یہ کون سا اسلام ہے اور ظلم انتہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر دو چودہ میں ہم یہ تو مارچ کے دن بیٹھے ہیں ہمیں یہاں پہ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے جبکہ ہم نے ڈیکیز کی اسٹڈی کے بعد یہ بات دم کر لی ہے کہ پولیو ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر اس کا علاج نہیں ہے لوگ مزدور ہوئے پڑے ہیں دیکھ لیں پوری پوری زندگی کے لیے پورے پورے خاندان ڈسٹرب ہیں اور پھر جناب اب حتہ کے امام کعبہ کو کانفرنس کروانی پڑی ہے میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اس نے فدوا دیا کہ جناب یہ پولیو ٹیموں پہ حملہ نہ کریں پولیو کے قطرے پلانا کوئی غیر شری نہیں ہے یعنی ان کا اسلام آپ دیکھیں کہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے بتاؤ پچھلے سال میں کتنی نمازیں فجر کی آپ نے تک اللہ سے پڑھی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے اور اس طرح اسلام کا امیج غلط پھر خود حملوں کے ذریعے عوام الناس کو نشانہ بنانا ٹھیک ہے اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ بھی اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کر رہا ہے لیکن ہم بھی پاکستان میں بھائی رہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا مرضی پردہ ڈالیں حقائق تو سارے کے سامنے یہی معاملہ جو ہے کرسچینٹی کے اندر بھی ریچرڈ ڈانکنس نے آبزرو کیا کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ وہاں پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف قتل کے بتوے جس طرح یہاں پر شیعہ سننی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے ابھی میں وہ رپورٹ سن رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے طالبان ہیں ان کے ففٹی پرسینٹ جو گروپس ہیں ان کے امیر لشکر جھنگوی کے ایکس بڑے بڑے مجاہدین ہیں اور لشکر جھنگوی ہم سے کوئی بھولا ہے جو سوائے دیو کے دنیا کے ہر مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں اللعلام تو جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو جا کے کیا اسلام پھیلائیں گے اپنے مسئلے کی بات کریں گے یہ ان کی ہسٹری ہے جو ان کی ڈیمانڈ جائز ہے میں اس ڈیمانڈ کے اوپر بات نہیں کرتا وہ پوری نیشن کی ڈیمانڈ ہے بات طریقے پہ ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہاں سے بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اگر زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا امیج لوگوں تک کیا جا رہا ہے تو شیعہ سنی فساد کی بنیاد کے اوپر رتل و غارت کیا جا رہا ہے شکر ہے کہ رچرڈ ڈونکنس نے ایک مہربانی کی دا گاڈ ڈلیون میں اس کو مہربانی اس لیے کرنی پڑی کہ اس کا اپنا نام بیچ میں آ رہا تھا کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی ایچی ایس جو ہیں بڑے اخلاقی لوگ ہیں تو دنیا میں دو بڑے ایچی ایس جو ہیں انہوں نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قتل کیے ہیں نمبر ایک ہٹلر اور دوسرا سٹیلن جرمنی اور رشیا ان دونوں کے جرنل پینل میں جنگ عظیم دوم کے, دوم کے اندر جو کچھ ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ دو جو ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں یہ سارے ایچی ایس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو سکتے تو ہم بھی کہتے ہیں جو جو لوگ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں یہ اسلام کے ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہٹلر اور اسٹیلن نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ بھی ریپرزینٹیو نہیں ہیں اسلام کے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے اور میں آپ کو اتنی شرمناک اور خطرناک بات بتاؤں اس وقت کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کامنٹ اپنے دیے ہیں ویڈیوز میں رکھے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اسٹڈی کرنے سے پہلے قرآن کو اسٹڈی کر لیا ورنہ ہم کبھی مسلمان نہ ہوتے اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں میں بھی کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر غیر مسلم ہوتا اگر ان کے کرتوت دیکھتا ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ لوگ حقیقت وہ کہتے ہیں شکر ہے قرآن اسٹڈی کر لیا وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک موضا دیا تھا ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس موزے پر مجھے اللہ نے وہی کا مواضہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رلائے اس کتاب کے اوپر تھا کہ یہ کتاب دنیا پہ میرا خلیفہ ہے الحمدللہ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جو خاص قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے کریکٹرز آپ دیکھ لیں ابھی دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سی ایم ایم پہ بی بی سی میں ساری اخباروں کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ بیٹھتا ہے وہاں پر ہوموسیکچلٹی ہوتی ہے وہ پادری جو ہے وہاں کے لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہیں تو دا گاڈ ڈیلیژن تو لکھے گا نا ریٹ ڈانکس وہ کہے گا یہ ہے ریلیزن کہ لبادے اخلاقیات تقریباً سمجھ لیں آپ ڈیڑھ ارب لوگوں کا پروٹیسٹنٹ کو نکال دیں تو ڈیڑھ ارب لوگوں کا وہاں پہ یہ کرتوت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے مولوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں مدرسوں میں وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ویٹیکن سٹی کو تو چھوڑے ادھر تو جگہ جگہ ویٹیکن سٹی بنا ہوا ہے اسی لیے لوگوں نے آپ بچوں کو مدرسوں میں دائل کروانا چھوڑ دیا ہے دن کے بعد بیچتے ہیں شام کو واپس لے آتے ہیں بھائی رات نہیں وہاں گزارنے دینی تو یہاں بھی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے وَلَيْ عَضُ بِاللَّهِ تو بات بالکل ٹھیک ہے جو نیو کی کہ اگر ہم قرآن کو اسٹڈی نہ کرتے صرف مسلمانوں کو اسٹڈی پہلے کر لیتے ظاہر مسلمانوں کو اسٹڈی کر لیتے پھر قرآن کو بھی اسٹڈی نہ کرتے اب پتہ چلا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم مسلمان ہیں اب یہ جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں میں نے تو الحمد اللہ یہ لیکچر تیار کرتے ہوئے بڑی دفعہ توبہ کی ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے ہم لوگ بھی سارے کوشش کریں اور دعا کر کے اٹھیں کہ ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے ہم نے اسلام کے لیے ہرڈل نہیں بننا بلکہ اسلام کی دعوت کا ذریعہ بننا ہے البتہ رچڈ ڈانکنز کا یہ کہنا اس کتاب کے اندر کہ شریعت کی پابندی جو ہے یہ نیگیٹو سائیکولوجی ڈیولپ کر دیتی ہے کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں اس طرح سوچ سوچ کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ شریت کی جو پابندی ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ریلیجن کا نیگیٹو پوائنٹ ہے تو یہ بات اس کی بالکل غلط ہے ہم پریکٹیکلی بھی چیک کر سکتے ہیں خود ایک میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا جو بانڈ ہے دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نمبر ون سیکس اور نمبر دو اولاد تیسرا کوئی بانڈ نہیں ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا اب مجھے بتائیں اگر فری سیکس ہو میاں جو ہے وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ خاص نہ رہے بلکہ ہر جگہ منہ مارتا رہے کہ جی ٹھیک ہے آزادی ہے فریڈم ہے جو مرضی کرتے رہو کیا پابندی کرنا اسی طریقے سے بیوی بھی یہی کرتی رہے تو مجھے بتائیں کہ ایسے مرد اور عورت مل کے کسی خاندان کو وجود بخشیں گے اسی لیے قرآن پاک کی تعلیمات دیکھیں سورہ انور کے اندر کہ مؤمن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ہاتھ لگانا یا کوئی سیکچل ایکٹیویٹی کرنا تو بڑی دور کی بات نگاہ بھی نیچی جی رکھی جائے اس کے اندر پاکیزگی ہے اور یہ میں آپ کو بالکل پریکٹیکلی اپنی پریکٹیکلی اور دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو میاں بیوی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے درمیان سیکچل بانڈ بھی مضبوط رہتا ہے اور اولاد کی بنیاد پہ بھی بانڈ مضبوط رہتا ہے تو لہذا شریعت بہت, بہت بڑی نعمت ہے نمازوں کی جو ٹائمنگ ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے یعنی ہم کبھی بھی صبح کا وہ اچھا وقت یوٹیلائز کر ہی نہیں سکتے اگر فجر کی نماز ہم پہ فرض نہ ہوتی میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کس کا دماغ خراب ہے اتنی صبح اٹھے ہم ہمیشہ سوریہ نکلنے کے بعد اٹھتے آپ ذرا امیجن کریں اگر نماز نہ پڑنی ہو تو زندگ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ایسے لاکھوں کروڑوں موجود ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی سورج نکلتے ہوئے دیکھا ہو صرف اس وجہ سے کہ ٹائمنگ نہیں ہے اس طرح آفس سے آئے شام کو سو گئے رات کو بارہ بجے اٹھے روٹی کہیں اب نیند ہی نہیں آ رہی لیکن نہیں ہم کہتے ہیں ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے پھر شاپ پڑیں گے ایک بار سوئیں گے اور رات کو جب جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے تو یہ ساری کی ساری شیڈیولنگ جو کی ہے شریعت نے یہ بیسکلی کو پابندی نہیں ہے بلکہ سلی کا گیا ہے جس طرح انہوں نے ٹریفک قوانین بنائے ہیں تو یہ کوئی پابندی ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بچا جاتا ہے اور ساری ٹریفک چلتی ہے تو انسان کے بھی سارے معاملات سمو چلنے کے لیے شریعت لانت نہیں معاذ اللہ بہت بڑی نعمت ہے رہ ڈانکنز کا یہ کہنا اس کتاب میں بہت مزے کی بات ہے اور میں بہرحال ہوا کہ ایکزیکٹ وہی بات اعلی اس نے قرآن اسٹڈی نہیں کیا لیکن قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے تو انہیں تو بیتابی کے ساتھ بہت کا انتظار کرنا چاہیے لیکن دنیا پرستی میں اتنے آگے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ راتوں رات امیر مرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہ اگر مرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے تو اگر واقعی آخرت کی زندگی ایسٹ ہے تو انہیں تو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تو یہ اعتراض کا بالکل صحیح ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے کئی جگہ پہ یہودیوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہ اے یہودیوں سورہ الجموں میں بھی آیا کہ اگر تمہیں واقعی یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان امال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں. واقعی جس کا آخرت پہ یقین ہے آخرت کی زندگی اس کے لیے ہر وقت سامنے ہونی چاہیے دنیا کی زندگی اس کے لیے لائبلٹی ہونی چاہیے اصل ایسٹ تو آخرت کی زندگی ہے اور ہی آپ دیکھ لیں صحابہ رام علی مردوان کو کہ موت کا وقت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے کتنے واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے سعیدہ فاطمہ کا تو موجود ہے بخاری اور مسلم کی متحفل حدیث ہے کان میں ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کی تو ہنس پڑی رو ہی تھی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پشیب لے جا رہے ہیں اور ہنس پڑی اس بات کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی تو وہ تو مرنے سے پہلے ہی حاصری تھی موت کی تلاش میں تھی اسی طریقے سے صحابہ کرام نے مردوان نے میدان جنگ میں قتال کے دوران اپنی جانیں جو اللہ کے سپرد کی واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے تھے وہ لوگ تو اگر واقعی آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ ہے تو پھر آخرت کی زندگی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ موت کا انسان مشتاق رہے اور وہی مشتاق رہے گا ولا تم تن اللہ و مسلمون دیکھنا تمہیں موت ہے مگر اس حال میں کہ مسلمان مرنا اگر عمال اچھے کیے ہوں گے تو یقیناً انسان کی تو دنیا سے یہ آزادی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے تو قید خانے سے نکلنے پہ خوشی ہونی چاہیے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی کافی تعداد موجود ہے کہ جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی حضور ہماری حاضری ہو اس حال میں کہ اللہ ہم پر راضی ہو تو وہ سے گھبراتے نہیں ہیں آج بھی الحمدللہ للہ پوائنٹ نمبر تھری اور وہ ہے بھائیو فریڈم آف ایکسپریشن سے ریلیٹڈ ریچرڈ ڈونکنز نے دا گاڈ ڈلیوژن میں اعتراض کیا ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں حوصلہ نہیں ہوتا بات سننے کا اگر کوئی ان کے مذہب پر اعتراض کر دے تو یہ اس کو قتل غارت تک اتر آتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے قرآن دیکھیں واضح طور پر کہتا ہے لا اکراہ الدین قد تب الرشد من الغی دین کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا حق گمراہی سے واضح کر دیا ہے اللہ تعالی نے من چلے گا سودا جو چاہے خود قبول کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے قتل مرتد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدائشی مسلمان تھا وہ عیسائی ہو گیا تو واجب قتل ہو گیا کیوں وہ تو ایک ڈیلیجن لے کے چل رہا تھا تو ایک ڈیلی سے دوسرے ڈلیوژن میں چلا گیا وہ کوئی فرق نہیں اس نے کون سا پوری کنویشن کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا ہاں جو فساد فل ارد کرے اس کا معاملہ جو ہے وہ تو دنیا کے اندر جتنے بھی غدار لوگ ہیں ان کو تو ملکوں کے قوانین خود سزا دیتے ہیں فساد فل ارد کے کانٹیکس میں قتل مرتد کا معاملہ ڈفرینٹ ہے باقی عموماً جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے اسی طریقے سے رچڈ ڈونکز نے پاکستان کا باقاعدہ اعتراض کیا پاکستان والے معاملے میں کہ پاکستان کے اندر جو گستاحے رسول کی سزا والا قانون ہے ٹو سی اس نے کہا جی یہ تو جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاحے رسول ڈکلیئر کروا کے تو اس کو پھانسی چڑھوا دیتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے 99% کیسز میں ابھی دو تین سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمیاں نبھانے کی خاطر 295 نائنٹی فائیو بلکہ آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں بھائیو جہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو اس ملک کے کم از کم دس بارہ کروڑ لوگ آپ کو کافر سمجھیں گے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں تو پھر اس ٹو نائنٹی فائیو سی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کا مس یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا اور یہ جو امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اور وہ سارے ان کے پھر پیچھے اس وقت بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ میں حیران ہوں کہ ابن تیمیہ سے سارے اختلاف کرتے ہیں سوائے اہل حدیث کے لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ساروں نے امام ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیا ہے جو اس نے گسافی رسول والی کتاب لکھی ہے اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وہ مطلب ذہی روایتیں کٹھی کر کے یہاں تک امت کو عقیدہ کیا کہہ دیا کہ جی گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے توبہ استغفار قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی گستاخ کی توبہ قبول ہے جو شرک سے توبہ کر لے توبہ کا دروازہ تو موت کے گرنے تک کھلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ گستاخ رسول توبہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے توبہ اس کی قبول نہیں ہے یہ کس قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا آج سال ڈیڑھ پہلے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر فورٹی نائن کے نام سے تقریباً سوا گھنٹے کی گفتگو تھی گستاخانہ فلم کارٹون سے ریلیٹڈ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے اس میں گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ کس کانٹیکس میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ جو فراڈ معاملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اس میں میں نے کھول کے بیان کیا اسی طریقے سے اس نے کہا, کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کارٹون بناتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر توڑ پھوڑ شروع کرتے تھے تو بالکل ہمارے سامنے ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا اسی پہ میں نے وہ لیکچر دیا تھا مسئلہ 49 اپنی املاک کو نقصان پہنچایا پور امن احتجاج نہیں رہنے دیا کسی نے توڑ پھوڑ کی آپ کو کہے جی یہ کافروں کی سازش ہے کافر کیا وہ ہم ان کی شکلیں نہیں پہچانتے ہیں کون ہیں وہ یا تو پھر ٹھیک ہے ہماری والی بات کریں کہ یہ مرافک ہے مولوی جو یہ اس قسم کے کام کروا رہے ہیں کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے املاک کو عام لوگوں کی گاڑیاں جلا دی گئیں بینک لوٹ لیے گئے مجھے بتائیں دا گاڈ ڈیژن تو لکھے گا نا ریچرڈ ڈونکن جب اس طرح کے ہمارے کرتوت ہوں گے اس طرح کا ہمارا کردار ہوگا تو ہم یہ کون سا کریکٹر غیر مسلموں کو پیش کر رہے ہیں کسی کی یہ اور اس میں جو مطلب داڑی والوں سے زیادہ بغیر داڑی والے آپ کو آگے نظر آئیں گے توڑ پھوڑ میں اسی بغیر داڑھی والے کو کہنا کہ بھائی ڈنمارک والوں نے کارٹون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی میں بم دکھایا ہے باندھنا اپنے پیو تو نیت کر آج کے میں داڑھی رکھنا وا انہیں میرے نبی دی داڑی بم دکھایا میں آج داڑھی نیت کرنا وا ات ہو جائے گا تو اتنا آپ کو محبت رسول نظر آ گئی کہ بھائی انہوں نے داڑھی کے اندر بم دکھایا آج تھی نیت کرنا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو میں بھی مانوں کہ تم واقعی محبت رسول بڑا آشکے رسول جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے محبت رسول کرنے والا ہے تو باندھ نہ پھر جانا نہیں محبت رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول اپنی نہیں کہہ رہے ہوتے دوسروں کی موت جان لینا یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی موت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے دوسروں کی دوسروں کو قتل کریں گے دوسروں کا نقصان کریں گے ہاں اپنا تو ایک داڑھی نہیں رکھی جائے گی جناب وہ جناب ماں گئے کہ میں تنہوں دودھ نہیں بخشا گی اور بیوی نہیں جناب چھوڑے گی اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو یہ کون سی محبت رسول ہے یہ صرف ایک ڈیلوژن ہے ڈلیوژن تعالی اب آخری دو پوائنٹس رہ گئے اور وہ ہیں ذرا کڑوے پوائنٹس اور سائنٹیفک جو ہے وہ ریسرچ کے ذریعے ان چیزوں کا جواب دینا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلی محمد امال علی محمد, و علی محمد کما صلی تعلیبہ على محمد کما بارکتا ابروہیم والا پوائنٹ نمبر فور اور وہ ہے بھائیو رچرڈ ڈانکنز نے اپنی کتاب دا گاڈ لوئن میں پوری کتاب کے اندر اس نے رسل کا نام اسی طریقے سے امین کانٹ کا نام اسی طریقے سے فرائیڈ کا نام کار مارک کا نام یہ صرف برکت کے لیے لیا ہے انورٹڈ کاما میں اصل میں جس کو اس نے فالو کیا ہے وہ چارلز ڈارون ہے جو سمجھ لیں اس کا مرشد آزم ہے جس کی بنیاد پہ اس نے وہ ساری کتاب جو ہے وہ سارا اپنا مقدمہ پیش کیا ہے چارلز ڈارون کی یہ کتاب آریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن یعنی مختلف جانداروں کا وجود میں آنا قدرتی چناؤ کے عمل کے ذریعے سے یہ قدرتی چناؤ یا ایوولوشن یا نیچرل سلیکشن کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں یہ 1859 کے اندر کتاب چھپی اٹھارہ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ سدیوں سے منکرین خدا کو جو دلیل نہیں ملتی تھی کہ اتنی زیادہ بیس لاکھ کے قریب مخلوقات زمین پر کیسے آباد ہو گئیں اور وہ اٹکل پچو سے بات کرتے تھے ایک بنیادی اور مضبوط دلیل ان کو مل گئی ڈارون کی اس تھیوری کی شکل میں ہے تھیوری ہے ڈارون نے دعویٰ نہیں کیا کہ پریکٹیکلی ایسے ہوئے اس نے کہا یہ میری تھیوری ہے ہائپوتھس ہے ایسا ہی ہوا ہوگا اب یہ نیچرل سلیکشن جو ہے اس کو سمجھ لیں قدرتی چناؤ کو یا ایوولوشن کو ارتقا کو تو ڈارمن کا نظریہ یہ ہے کہ شروع میں کہیں سے ایک جاندار وجود میں آ گیا اب یہ مسنگ لنک ہے کہ کیسے آیا اس کو چھوڑیں وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بہرحال ایک جاندار وجود میں آ گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس جاندار پہ حالات اور واقعات آئے اس کے ذریعے اس کی ایولیوشن ہوتی رہی اور جو اس کی نسل آگے پروڈیوس ہوئی جن جانداروں نے حالات اور واقعات جو زمین پر برپا ہوئے ان کو سسٹین کر لیا طوفانوں کو اسی طریقے سے زلزلوں کو اور ارد کے حالات کو جو لوگ سسٹین کر گئے جو جاندار وہ زندہ رہ گئے اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے تو اس پورے پروسس کو وہ کہتے ہیں ایوولوشن اور قدرتی چناؤ ہوا نیچرل سلیکشن تو ہر نسل جو ہے اس طریقے سے آگے شفٹ ہوتی چلی گئی اور کرتے کرتے اس وقت بیس لاکھ مخلوقات جو ہیں وہ روئے ارض پر موجود ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو زرافے ہیں یہ ہرن سے بن گئے ہیں ہرن جو ہے یہ اپنی گردن لمبی کر کے پتے توڑنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی گردن لمبی ہوتی گئی نسل در نسل اور اتنی بڑی گردن بن گئی یہ تو کچھ نہیں جو آگے اس نے بات کی ہے کہ مچھلیاں جو ہیں آہستہ آہستہ پانی سے نکلیں اور ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں یہ مگر مچھ اور ایلیگیٹرس اور اسرم مچھلی پانی سے نکلے تو وہ زندہ رہتی ہے کہتے ہیں جو زندہ رہ گئیں اب یہ بہت سیز ہے جو زندہ رہ گئی وہ ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئی اور اس سے بڑا مزاق ہے کہ یہ ریپٹائلز آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اعلانہ شروع کیا تو پرندوں کی شکل اختیار کر لی اب دیکھیں ہم لوگ ہاس رہے ہیں اس لیے کہ ہم جس جدید دور میں بیٹھے ہیں ہمیں سائنٹیفک پیکٹس کے ذریعے کتنی ریالٹیز موجود ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اس زمانے میں لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا لیکن ڈارون نے اس کتاب کے اندر یہ انصاف کیا کہ اس نے اس کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے ڈیفیکلٹیز ان تھیوری کہ میری یہ جو تھیوری ہے اس میں جو مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی مشکل اس نے کہا کہ اگر کسی ایک مثال سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پیچیدہ جانور یا کوئی آرگن کوئی عزف بغیر ارتقائی تبدیلیوں کے خود بخود بن سکتا ہے اچانک تو میری یہ ساری کی ساری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کے اندر اس نے اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ پہلا جاندار کس طرح وجود میں آیا کیونکہ وہیں سے تو سارا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے. اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بھی دعوی نہیں کیا کہ زمین پر جو زندگی ہے یہ ہمیشہ سے ہے تب بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا وہ تو بعد میں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں ہوئی اللہ میں بتائی ہے کہ یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے سائنس کے اندر یہ بات کہ کائنات پیدا کی گئی ہے ہمیشہ سے نہیں ہے یہ پیدا ہوئی ہے جب کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر کوئی کریٹر بھی ہے تو ڈارون کا وہ دعویٰ جو ہے وہ پانچ سالوں کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا اس کی کتاب کے آنے کے بعد اسی دور میں بہت بڑا ایک بایولوجی کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا اس کا نام ہے لوئی پاسچر اس نے اس کے جو یہ دعوے کی بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اس نے یہ ثابت کیا تجربات کے ذریعے کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ کوئی بھی میٹر خود بخود کسی جاندار کی شکل اختیار کر لے ایون کوشش کر کے بھی کسی بھی میٹیریل کے ساتھ کوئی جاندار نہیں بنایا جا سکتا اب اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے انڈا توڑ کے لیس دار مادہ دیا جائے دنیا جہان کے سارے انٹلیکچ اکٹھے ہو جائیں اس لیسدار مادے سے ایک چوزہ تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے نہیں بنا سکتے تو جب یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود کیسے ہو رہا ہے جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے یہ سپونٹینیس جنریشن کا کنسپٹ پایا جاتا تھا جب لوگوں کو سائنس کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی لوگوں میں عقیدہ تھا کہ یہ کیچڑ میں سے مینڈک خود بخود بن جاتے ہیں وہ تو اب پتہ چلا کہ مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں کئی مہینوں کے لیے زمین میں چلے جاتے ہیں اور برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں وہ یہ کہتے تھے جی وہ کیچڑ کی شکل کے ہوتے ہیں تو اسی میں سے بن جاتے ہیں ہم ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اس وقت خردبین تو مائکروسکوپ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ جو گوشت ہے اس میں سے خود بخود چھوٹے چھوٹے کیڑے بن جاتے ہیں یہ تو بعد میں جب الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بھائی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے گوشت میں سے نہیں بنتے گوشت کے اوپر جو مکھیاں ان کے پاؤں کے ساتھ آ کے جو لارواز کے انڈے آتے ہیں وہ ان میں سے وہ لارواز نکلتے ہیں اب وہ ڈیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے تو لوگوں نے کہا جی گوشت میں سے خود بخود کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر الحمدللہ اللہ بیالو جی کا یہ لا تو بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ لونگ تھنگس کین نیور بی وڈیوس فرام نان لوگ تھنگس زندہ چیزیں کبھی بھی مردا سے نہیں بنائی جا سکتی زندہ ہی میں سے زندہ نکلے گا انڈا مرغی ہی دے گی اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں مرغی کے نیچے رکھیں جہاں سے مرضی لیکن انڈا جو ہے وہ مرغی نہیں دینا ہے. زندہ چیز میں سے یہ چیز نکلنی ہے یہ بیالو جی کا لا فائنل ہو چکا ہے اور دوسرا لا بیالو جی کا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں جو الحمد اللہ قرآن پاک میں سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس میں بھی موجود ہے آٹھ سے چودہ سو سال پہلے جب کسی کو گمان بھی نہیں تھا اس زمانے میں اگر یہ قرآن کہتا نا کہ تمام زندہ چیزیں ریت سے پیدا ہوئی ہیں تو بازوں میں جانے والی تھی وہاں تو عرب کے ریگستانوں میں ریت ہی ریت تھی اور پانی تو ہے ہی بڑا مشکل تھا تو یہ کسی کے دماغ میں کیسے بات آ گئی اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو سورت العمبیا آیت نمبر تھرٹی وہ جاننا شعین ہائی اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا افلا کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو یہ دو لاز الحمد للہ بیالو جی کے فائنل ہو چکے ہیں اور اب اس سٹوری کا ڈراپ سین آیا جب نائنٹین ففٹیز میں ہم بڑے خوش نصیب دور میں ہیں 2014 چودہ میں انیس پچاس کے بعد یہ سارا کولیپس آف ایتھیزم اور کولیپس آف ڈرمنزم ہونا شروع ہوا ہے صحیح معنوں میں نائنٹین ففٹیز میں ڈی اے میں جب دریافت ہوا جینز سٹرکچر دریافت ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی لائٹ تو بڑی کمپلیکس ہے ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں کہ اگر ان میں ڈیٹا لکھا جائے تو اتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں یا جتنی لکھی جائیں گی تمام کا ڈیٹا ان جیس میں سٹور ہو سکتا ہے اور ڈی این اے میں یہ سارے کے سارے معاملات جو آج ڈی ایسٹ بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی کا ڈی ای کا سیمپل لے لیا جائے تو بتایا جائے اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے اس کے چہرے کی شیپ کیسی ہے اس کی کھال کی کلر کیسا ہے اس طریقے سے پورے جسم کو جے دیکھ کے انسان کے جتنے فیچرز ہیں وہ ڈی ایٹر سے پتا چل سکتے ہیں تو یہ پورے کا پورا کوڈک فارم میں موجود ہے ڈی ایل اے کے اندر ڈیزائن کی ہوئی چیز تو یہ اس وقت تو لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا خردبین بھی نہیں تھی یہ تو خردبین کے ذریعے جب چیزیں دیکھی گئیں کہ ایک سیل ایک خلیہ جو بیسک یونٹ ہے انسان کا کسی بھی زندہ چیز کا خلیہ جو ایک ملی میٹر کا بھی ہزارواں حصہ ہوتا ہے دور کے ذریعے جب اس کو خردبین کے ذریعے اور پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ انیس کے قریب جو ہے بنائی گئی جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی ایک خلیہ اتنا کمپلیکس ہے اس میں ایک پورا اس کا پاور جنریشن سسٹم ہے پورے اس کے اندر بیریئر لگے ہوئے ہیں پوری کنٹرولنگ سسٹم کنٹرول روم موجود ہے تو حرام کن بات ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک خلیہ اس کے اندر جتنا کچھ موجود ہے اگر اس کو ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی بنائیں تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیہ بنانے کے لیے جتنی چیزیں ایک خلیا کے اندر رکھی ہوئی ہیں نیو یارک سٹی یہ ایک خلیہ بھائیو ایک خلیہ چلو بنا تو لیں گے اس میں زندگی کہاں سے ڈالنی ہے ایک خلیہ تو انسان کے جسم میں ایک خلیا نہیں ہے سیکڑوں بھی نہیں ہیں لاکھوں بھی نہیں ہیں کروڑوں بھی نہیں ہیں اربوں بھی نہیں ہیں ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں اور ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ون تھاؤزینڈ بلین اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ کوئی شخص چوبیس گھنٹے اگر ایک دو تین چار پانچ چھ یہ گنتی گنتا رہے تو پچیس سے تیس سال لگیں گے ایک ارب گننے کے لیے یہ ایک ارب ہے ہزار ارب ہوگا تو ایک ٹریلین اور ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر ایک انسان جو ہم یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے جسم میں ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز موجود ہیں اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس درختوں سے پور ہوں تو تیس انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جتنے ہوں گے وہ ون ہنڈریڈ ٹریلین ہے یہ ایک انسان کے جسم میں تو یہ صرف سیلز ہیں ان سیلز تک خوراک جاتی ہے بھائی خون کے ذریعے جو نسے ہمارے جسم کے اندر ایک انسان کے جسم میں اتنی نسیں ہیں کہ ڈھائی چکر پوری زمین کا سرکمفرنس کور کیا جا سکتا ہے ایک لاکھ کلومیٹر میٹر دس ہزار لیٹر خون روزانہ ہمارا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر پمپ کرتا ہے ادھر کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے کیا ہم خود چلا رہے ہیں اتنا کمپلیکس فینامل اب اس میں میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے ہوئس اللہ اور منکرین خدا کو تلائل کے ذریعے دعوت وہ لیکچر دیکھ لیا جائے اس میں میں نے یہ بہت بڑے بڑے حیران کن فیگر جو ہیں نیشنل جوگرافک اور ڈسکوری چینلز نے جو یہ چیزیں ریلیز کی ہیں بالکل اسٹیبلش ان کے ذریعے بتائیں اسی طریقے سے بھائیوں ایک انڈے کو صرف کنسیڈر کریں ایک انڈا جس کے ذریعے چوزا بنتا ہے وہ اگر ٹوٹ جائے اس میں سے کوئی چوزہ نہیں بنا سکتا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے انڈے کا مٹیریل نہیں بنا سکتی مٹیریل دے دیتے ہیں ہم انڈے کا اور کہتے ہیں اسے چوزہ بنا کے بتاؤ تو بھائیوں کو ایک انڈا روزانہ اربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے کبوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے ٹھیک ہے چیلوں کے چوزے اور کتنے یہ ایون مکھیاں یہ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں یہ بھی ایک بال پوائنٹ کے نقطتے جتنا ایک انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے اور اس کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں پچاس ہزار آنکھیں ہیں ڈریگن فلائی ڈریگن فلائی, فلائی کا کوئی ماڈل نہیں ایکزیکٹ بنا سکتا زندہ ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات اور یہ کہنا ہے کہ ایک انڈے میں سے ڈریگن فلائی خود بخود بن جاتی ہے تو بھائی جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو سکتا ہے تو سارے مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ایک پاری بنا کے بتا دیں پھر ایک بیج جس کو زمین میں بویا جاتا ہے وہ اپنے سائز سے چھ ارب گنا بڑا اور بعض کا دس ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے زمین سے وہ خوراک زمین وہاں سے کم بھی نہیں ہوتی سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتا ہے سو سو فٹ اونچے درخت اس سے بھی زیادہ اونچے ہوتے ہیں اوپر کے پتوں تک بھی پانی زمین سے پہنچتا ہے موٹر لگی ہوئی ہیں اور ایک درخت تو ہے نہیں ہے ٹریلینس آف ٹری دنیا میں موجود ہے اور پھر ان پہ فروٹ لگتا ہے ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے ایک بیج اتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک کو اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی یہ پورا فینومی کہ درخت کب پکے گا اس پہ جب پھل کب لگیں گے اس کے پتوں کی شیپ کیا ہوگی اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا ایک ایک انفارمیشن جو ایک درخت کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں وہ ساری بیج کے اندر تو موجود ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج بنا کے بتا دیں تو اگر نہیں بنا سکتے تو کہیں گے کہ خود بخود ہو رہا ہے جو کام کرنے سے نہ ہو رہا ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے تو بھائیوں انیس سو پچاس میں یہ الحمدللہ للہ ڈی ایم اے کی اسٹیکچر اور یہ جینز وغیرہ دریافت ہوئے تو ان سائنٹسٹ کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا اور یوں ایولیوشن والا جو چکر تھا آ, وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا تو اب انہوں نے پھر ایک نیا اسٹیپ لیا انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے تو یہ تو بیک ورڈ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی اب ڈی ایم اے کا پتہ چل گیا نا وہ چار باتیں ہاتھ لگ گیا تو پھر بندہ جو ہے وہ پھٹکڑی پاس ہو تو ایک دکان تو کھول ہی لیتا ہے انسان تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈی ایل اے دریافت ہو گیا تو لائف تو بڑی کمپلیکس ہے اور وہاں پہ موومینٹ چل گئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومینٹ امیرکا کے اندر ڈارون کے اگینسٹ انہوں نے انٹیلیجینٹلی ڈیزائن یہ چیزیں ہیں انہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومینٹ چلائی وہاں پہ لوگوں نے کہ یہ تمام چیزیں کسی گاڈ نے کریئٹ کی ہیں ڈی ای کی اسٹرکچر یہ ڈی این اے کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک ٹرم ڈیوائس کی انہوں نے میوٹیشن کہ میوٹیشن کا ایک عمل ہے کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے ڈی این اے کی اسٹرکچر میں چینج آتا ہے اس کی وجہ سے یہ مچھلیوں سے ریپٹائز اور ریپٹائل سے پرندے بننے شروع ہو گئے اب بات جو ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے یہ بات کی تو میوٹیشن کو بھی سمجھ لیں میوٹیشن یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل افیکٹ سے یا ریڈیشن کے افیکٹ سے ڈی ایل اے کی اسٹرکچر کو ڈسٹرب کیا جائے تو یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ کبھی بھی میوٹیشن کے ذریعے کوئی پوزیٹو تبدیلی نہیں آئی ہمیشہ نیگیٹو تبدیلی آئی ہے کیونکہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس یہی ہے کہ جو ناکارگی ہے جس کو انٹروپی کہتے ہیں فیزکس کی لینگویج میں یہ ہمیشہ بڑھتی ہے آپ اس کو سمجھ لیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک گلاس ہے اس گلاس میں میں نیچے بلو کلر کے چھوٹے چھوٹے بالس کی لیئر لگاؤں اس کے اوپر یلو کلر کی اس کے اوپر ریڈ کلر کی یہ تین لیئر لگے اب مجھے بتائیں اس ان لیئرز کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو سارے بالز مکس ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں میں اگر ہزاروں سال تک بھی ہلاتا رہوں کیا کبھی وہ پوزیشن دوبارہ آ سکتی ہے تو اس کو فزکس کی لینگویج میں کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہ ہمیشہ انٹروپی انکریز کرتی ہے تا وقتے کہ خود انسان کوئی بیچ میں انوالو ہو کے مطلب میں ابھی دوبارہ اس کو پکڑ کے ایسے نہ کر دوں اس وقت تک یہ پراپر فارم میں نہیں آ سکتی تو یہی تو ہے سپریم بینگ جو کر رہا ہے خود پکڑ کے ایک ایک چیز کو ٹائم ڈیٹیل تک یہ ٹرافی سے توکریز ہوں گی اور ہارونیا کی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایک ہے بہت زبردست ترکی کے ایک مسلمان اسکالر ہیں جنہوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ایچیزم کے خلاف کچھ چیزیں غلط بھی ہیں ان کے نظریات میں لیکن جو ان کی پوزیٹو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو انہوں نے ایک ویڈیو ہے اس کے اندر ریچڈ کا انٹرویو رکھا ہوا ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا ویڈیو ہے کہ یہ بتائیں یہ جو آپ میوٹیشن کا نام لیتے ہیں آج تک میوٹیشن کے ذریعے کبھی ارتقائی تبدیلی سے کوئی پازیٹو تبدیلی آئی ہے تو اس نے یوں دیکھنا شروع کر دی ہے سوچنا شروع کر دی ہے اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے کیونکہ پریکٹیکلی نظر آیا ہے اور وہ ابھی بھی وہ بچڑے موجود ہیں جو پیدا ہوئے ہیں چھ چھ ٹانگے ہیں ان کی دو گردن پہ لٹک رہی ہیں اس طریقے سے مکھیوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو مردہ لنگڑی لولی قسم کی مکھیاں جو ہیں وہ بننی شروع ہوئی ڈی ایم اے اسٹرکچر ڈسٹرب کی ہے تو وہ میوٹیشن کی وجہ سے ڈس آرڈر انکریز ہوا ہے ٹراپی فائدہ کوئی نہیں ہوا تو یہ بھی الحمدللہ ان کا حربہ ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے اور یہ ہارون یا کا میں نے تعارف کروایا اور ساتھ ہی میں اپنے قریبی دوست ہیں انجینئر حافظ محمد جعفر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے ڈیڑھ سو صفات مشتمل ہے کائنات سے خالق کائنات تک اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے ہارون یہی ہے کہ جتنی ڈاکومنٹریز تھیں اور اس طرح کی یہ تمام اعتراضات جو غیر مسلموں کے تھے ریچرڈ ڈونکنس کے جو اعتراضات تھے ان کو بھی انہوں نے ریٹرن فارم میں اردو میں ڈیڑھ سو صفوں کی وہ کتاب الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے ان کی اب اس کا تیسرا ورژن بھی آنے والا ہے آج میری ان سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی وہ ان اللہ تعالی لیکچر کے بعد اگر کسی کو کتاب چاہیے ہو تو ہم پی ڈی ایف ان اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ای میل کر دیں گے ڈیڑھ سو صفح اردو میں بہترین قرآن پاک کی آیات اور جدید سائنٹفک فیکٹس کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب انہوں نے بڑا تسلی بخش دیا ہے اور یہاں رچر ڈونکنس کا تو میں نے بتایا کہ وہ خاموش ہو گیا میوٹیشن کے معاملے میں اس کے مرشد کی بھی بات سن لیں چارلز ڈارون کی اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا اور میں کہتا ہوں میں مجھے تو وش جا گیا اس کی بات پڑھ کے وہ کہتا ہے میں جب کبھی بھی مور کو دیکھتا ہوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے پی کو مور کو ڈارون کہتے ہیں میں جب مور کو دیکھتا ہوں نا پر پھیلائے ہوئے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پیٹرن کیسے خود بخود بن سکتا ہے بغیر ڈیزائنر کے حقیقت بات ہے اس کا ایک پر اگر آپ اتار لیں نا واقعی مور کی مثال ڈارون نے دی وہ عام آدمی تو نہیں تھا بہت انٹلیکچل تھا حقیقت بات ہے میں نے یہ خود پھر منظر دیکھا ہے مور جس طریقے سے وہ ڈیزائن بناتا ہے اور اس کا ایک اگر آپ پر پھر ایک پار کو بھی کنسڈر کریں تو باقی ڈارون کو صحیح بہار چڑھتا تھا کہ یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یہ خود بخود تو نہیں ہو. یہ ڈیفیکلٹی ان تھوری تو تھا کہ یہ اتنی چیزیں کیسے نہ میوٹیشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں نہ جو ہے وہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے نہ ایولیوشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں تو لہذا اس معاملے میں الحمدللہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اب لوگوں کے سامنے اور یہاں تک کہ اب اس پہ ایک بڑی ضرب ان پہ یہ بھی پڑی کہ فوسل ریکارڈ جو ہے وہ بھی پانچ سو ملین ایئرس تک کا دریافت ہو چکا ہے فوسلز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی جانور آٹھ سے لاکھوں سال پہلے مرا مرنے کے بعد اس کے اوپر لاوا گر گیا یا اس کے اوپر ایسی کوئی طے آ گئی جس کی وجہ سے ایئر ریمو ہو گئی تو جب ایئر ریمو ہو جائے گی تو اس کا وہ گلنے سڑنے کا پروسیس اس طریقے سے نہیں ہوتا وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران وہ فاسلز نکلتے ہیں پتھروں کے اندر دبے ہوئے تو وہ پانچ سو ملین ایئرس پرانے فاسلز بھی شارک مچھلیوں کے ڈریگن فلائی کے اور کیڑیوں کے آٹس کے ملے ہیں ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ہے جو آج کی شارک مچھلی دنیا میں موجود ہے آج سے پانچ سو ملین ایئرس پرانی شارک مچھلی کے فاسلز ایکزیکٹ وہی نکلے ہیں تو ایولیوشن کہاں سے ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم بنائی گئی ہیں بیس لاکھ مخلوقات کسی کے ڈیزائن کرنے سے اللہ کبیر تو بھائیو یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے کہ آج سائنس یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ کسی سپریم بینگ کا یہ کمال ہے چنانکہ میں دو حوالے دیتا ہوں امریکن فلسفر ہے پیٹرک گلن اس کی کتاب ہے گاڈ دا خدا کا ثبوت نائنٹین نائنٹی سیون میں چھپی ہے یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی تقریبا سمجھ لیں آپ سولہ سترہ سال پہلے اس میں اس نے لکھا کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹفک ڈسکوریز نے یہ بات ماننے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھس ہی درست تھا یعنی یہ نظریہ کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے یہ نظریہ ہی درست ہے وہ نظریہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی یہ نظریہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے جارج گرین سٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے انیس سو اٹھاسی میں اس کی کتاب پبلش ہوئی سمبیولک یونیورس اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائنس کی یہ ڈسکوریز بیسویں صدی کی کیا ہمیں اس بات کی طرف دھکیل رہی ہیں کہ ہم کسی سپریم بینگ کی تلاش میں ہیں کسی ایک سپر نیشنل ایجنسی کی تلاش میں ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے کہ یہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کیسے بن گیا الحمد قرآن پاک میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں لیکن میں تین جگہ سے آیات پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور اس کتاب نے اب آپ کو یہ سائنٹفک باتیں سن کے یہ کتاب کی باتیں مزید کھل کے سمجھ آئیں گی تین مقامات سے میں نے آیات لی ہیں وائز پہلا مقام سورہ ابتور کی آیت نمبر ہے 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا کر دیے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہے اللہ یعنی اپنے اوپر غور کرتے ہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے کیا ہوگا بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں یہ اللہ حسب تم ان ما خلکنا کم آبا صاحب ان کم الینا لا تاؤن اہ انسان تون سمجھا کہ تجھے ہم نے فضولی پیدا کر دی ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف نہیں آنا کسی نے بنایا ہے کسی کے بنانے سے تو دو بنا دوسرا مقام صورت البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 نائن کئی فتق فرو نہ انسانوں کس طرح تم اللہ کا کفر کرو گے کیسے اللہ کو ڈینائی کر دو گے اللہ کا انکار کر دو گے کم تم امواتم فیا کم تم تو مردہ تھے کوئی شے نہیں تھے ہم نے تمہیں زندگی دی سما یمی پھر ہم تمہیں موت دیں گے دیکھ لیں انسان اپنی موت نہیں ڈال سکتا سما یو کم پھر ہم ہی تمہیں زندہ کر لیں گے سما اللہ ترجاؤن اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے هو خلق لکم ما الارض جميعا وہ اللہ ہی ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا مسواسما اس کے بعد آسمانوں کی طرف متوجہ سب آسما وا تو ٹھیک سات آسمان بنا دیے وہ ہوا بالکل لی اور یہ چیزیں صرف بنائی نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ بھی کیا ہوا ہے یہ ہے کریئیشن ایکس نہیں لو ادم مہت سے وجود کوئی چیز نہیں تھی بنا دی ایک تو ہے لکڑی تھی اسے کرسی بنا لی اور لکڑی کہاں سے بنی دم محض سے وجود بخشنا بدی اس سماوات یہ <وَالْأَرْض> ہے وہ بات کریشن ایکس نہیں لو ادم ماہ سے وجود بخشنے والی ساتھ اور تیسرا مقام تو قرآن پاک میں میں کہتا ہوں ایپیکس ہے اگر اس حوالے سے قرآن پاک کا سب سے بلند ترین مقام ہے تو یہ آیات ہے سورت الواقعہ آیات نمبر 57 سے 74 تک میں تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں ان کا ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں نشن خلقنا کم فلولا انسانوں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا افرائی تم ماں تم نون بھلا غور تو کرو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو جو انٹر کورس کرتے ہو اور منی نکلتی ہے ام تم تخلقن ہوں ام نشن الخال کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں واقعی. اللہ ہی بناتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے بچہ کیا بچے کی ایک آنکھ نہیں کو بنا سکتا اور آنکھ تو اتنا کمپلیکس حیران ہے کہ آنکھیں تو آپ نمودار ہوتی ہیں چھ سات مہینے تک بچہ پورا بن چکا تھا نہیں ہوتی ہیں اچانک آنکھیں آ جاتی ہیں اب مجھے بتائیں آنکھوں میں شیشہ ہے گوشت میں کون سا مٹیریل ہے جو شیشے میں کنورٹ ہو جائے گوشت کا کچھ شیشے سے لینا دینا اور صرف نہ صرف کنورٹ ہوا پیشے پوری بنا ہے آگ میں ڈسکشن کی جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ کیسا سسٹم ہے تو جو تم منی ٹپکاتے ہو کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں نش قدرنا بینکم الموت نقم الم تمام نش ہم موت تمہارا مقدر کر چکے ہیں اور تم ہمیں آر نہیں دلا سکتے تمہاری کمزوری کے لیے اتنی کافی ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ مرتے ہو اور میں کہتا ہوں یہ تین چیزیں ایسی اللہ نے ساتھ لگا دی ہیں نمبر ایک موت نمبر دو نیند اور نمبر تین پیشاب کوئی دنیا کا انسان چوبیس گھنٹے میں سوئے بغیر اگلے چوبیس گھنٹے نہیں گزار سکتا کتنی کمزوری ہے پیشاب کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا یہ کمزوریاں لگا کے انسان کو بتا دیا کہ شہ ہی کیا ہے اور یہ دیکھیں اللہ تعالی ہمارا ہم نے موت مقدر کر دی تم بھاگ کے کہاں جائے گا وہ لکھنوی اور تو ہمیں عاجز نہیں کر سکتا اللہ ان نبدیلا منشی اکم فی ملا تالمون کہ ہم تجھے کسی ایسی شکل و صورت میں پیدا کر دیں جو تیرے علم میں نہیں تجھے کتا بنا دیں تجھے جانور بنا دیں تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم نے تجھے بنایا خنزیر بنا دیتے کتا بنا دیتے بلہ بنا دیتے اب بھی چاہیں تو تجھے بدل دیں کسی اور شکل میں پیدا کر دیں ولق علم تمنشل الا بے پہلی جگہ جو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اس کا علم تو تمہیں ہو چکا تذکر تو کیوں نہیں مصید حاصل کرتے کہ جو ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے تو اب ہماری مرضی پہ چلو اللہ افرائی تم ماں تخرس بھلا بتاؤ تو یہ جو کھیتی بوتے ہو تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو آنتم کیا تم اس کو کھیتی بنا کے باہر نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اللہ پوری انسانیت تباہ ہو جائے اگر زمین جو ہے اگانا بند کر دیں دو ہی چیزیں ہیں نا جی کھانے کی خوراک اور دوسرا پانی پانی کا بھی ذکر آنے لگا ہے. وہ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو اینڈ میں انہی آیات میں آ جائے گا وہ تو کلائمیکس ہے کھیتی جو, جو تم بیج بوتے ہو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اللہ جانا ہوں خطامن فضل تم تفک اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کھیتی کو بس بنا دیں اور تم سوچ میں پڑ جاؤ یہ کیا ہو گیا بوئی تھی گندم اور نکلا بھوسا اب کھائیں گے کہاں سے انگرق مغرمون اور بے شک تم گو گیا ہم تو ہر گوگے بل لکھنو مخن بلکہ ہماری تو بدنسی بھی کہ ہم نے بیج بویا تھا اور نکلے ہی کچھ نہیں ہے فرائی تم الما اللہ تشربون بھلا بتاؤ تو جو تم پانی پیتے ہوزل تم المزنی من کیا تم نے اس پانی کو اوپر سے اتارا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں پانی ختم آپ تو کہتے ہیں نا اگلی جنگیں تو ہو نہیں پانی کے اوپر ہیں پانی ختم ہو جائے تو سارے معاملات ہی تلپٹ ہو جائیں لو نشہ اجاللہ اجاجن فلولہ تشکر اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری یعنی کڑوا اور نمکین ایسا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل بھی نہ رہے اور باقی ہوتا ہے ایسا ہی ہے سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے مر جاتا ہے بندہ اگر وہ پانی پیتا رہے تو مسلسل اس میں سے اویپوریشن ہوتی ہے وہ پورا واٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے وہاں سے اویپوریشن سے بادل بنتے ہیں اور وہ سارا گلیشیئر کی فارم میں سٹور ہوتا ہے بارش برستی ہے پھر وہاں سے گلیشیئر سورج کی تبیعت سے پگھلتے ہیں زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں نیچے بھی یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوا ہے اگر صرف پانی تو ہو کڑوا ہو تب بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے Allah. ل نشا جان فل تشکرون اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل نہ رہے تو کیوں نہیں شکر کرتے افرائی تم انار اللہ کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں رہیں گی یہ آگ جو تم جلاتے ہو تم شجر اتحا ام یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں تو ہاتھ اٹھا دی ہے کہ میتھ اینرجی میں لیکن دنیا میں صرف میتھ ہی اینرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے انرجی میتھ میں نہیں ہو رہی لکڑی اگر دلا دیں آپ اس سے اینرجی بن گئی اس انرجی سے دوبارہ لکڑی بن سکتی ہے لیکن اللہ بنا رہا ہے سورج کی روشنی سے ٹنوں ٹن درخت روزانہ بن رہے ہیں اربوں ٹن وہی روشنی تو ہے فوٹو سنتس کے ذریعے پودے اپنی ذیائی تعلیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے خود بخود ہو رہا ہے تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا تو یہ بات سمجھ آئی کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو یا ہم نے اگایا نہ جانب کی رتم ممتامخوین یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے اور اس میں سمان ضرورت بھی ہے اس آگ کو دیکھو اور گے کی یہ کتنے پیدا کی ہے اب آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا سب بک بسم رب کل عظیم یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد الحمد للہ کسیرا و سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ سبحان اللہ و عدد فلقی و نفسی و زینت عشی و آخری علمی پوائنٹ نمبر فائیو دل بائی مانتے ہوجتا ٹیر یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اگر کس نے بات نہ ماننی ہو تو وہ کئی دلائل کا رد کر سکتا ہے جھوٹے دلائل کے ذریعے حجر بازی کر سکتا ہے بات نہ ماننی ہو تو بڑے جھوٹے دلائل دیے جا سکتے ہیں چنانچہ پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورت الانام کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو ڈینائی کرتے ہیں آٹھویں پارے کی پہلی آیت ہے اگر ان کے سامنے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت کی زندگی ہے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا گئے واقعی ایسا ہی ہے ریچرڈ ڈانکنز نے بھی دا گاڈ ڈوژن میں رسل کا ایک جملہ نکل کیا ہے بہت انٹرسٹنگ رسل سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر تمہیں گاڈ نے زندہ کر لیا مرنے کے بعد تم تو پوری زندگی کی کہتے رہے گا کوئی نہیں ہے اگر گاڈ نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لیا تو پھر تم گاڈ کو کیا جواب دو گے تو پتا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں کہوں گا آئی ڈیڈنٹ فائنڈ این اف ایویڈینس اے اللہ تجھ میں یقین کرنے کے اعتبار سے مجھے کوئی پختہ دلائل دنیا میں نہیں ملے اس لیے میں نے تجھے نہیں مانا اب پختہ دلائل تو میں نے سورت الواقعہ سے گنوا دیے جو کامن آبزرویشن ہے دل بئیمان تو ہو جاتا دل بیمان ہے تو پھر بڑے نیگیٹو دلائل گھڑے جا سکتے ہیں کاش قرآن پڑھ لیتا رسل اور رچڈ ڈونکنس بھی زندہ ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مشرف کرے رچڈ ڈونکنس نو کو تاکہ ریچرڈ ڈونکنز کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ اس کی ڈولوژن کا ڈولوژن ہو جائے گا سارا معاملہ ڈائلوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء بہرحال اس کے اگینسٹ اہل حق بھی دنیا میں موجود ہے جو حق بات قبول کرتے ہیں ڈاکٹر موریس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے انیس سو بیاسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے کتاب لکھی ہے بائبل اران اینڈ سائنس کے نام سے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جتنی جدید سائنٹفک فیکٹس اور ڈسکوریز ہوئی ہیں قرآن پاک ان کے اوپر پورا اترتا ہے اور بائبل میں وہ غلطیاں موجود ہیں سائنٹفک اس لیے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے اوریجنل فارم میں ہوتی اس میں غلطیاں نہ ہوتی اور اسی کتاب کے خلاف پھر ولیم کیمبل نے بھی کتاب لکھی پھر جس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے یکم اپریل 2000 کو اس سے مناظرہ کیا تھا اور بہت زبردست کامیاب مناظرہ نیٹ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ لوگ بھی موجود ہیں اسی طریقے سے ایک اور فریڈ ہائل نامی ایک شخص ہے بہت بڑا فلاسفر ہے اس نے ایک جملہ کہا اور خود ریچرڈ ڈونکز نے اس کا ایک جملہ نقل بھی کیا ہے اپنی اس کتاب دا گاڈ ڈلیجن کے چیپٹر نمبر فور میں اور چیپٹر نمبر فور میں اس نے مین باپ ہی باندھا ہے دا الٹیمیٹ تو یہ تم کہہ رہے ہو بوئنگ سیون فور سیون خود بخود بن گئے تو سب سے بڑا بوئنگ سیون فور سیون تو خود گاڈ ہے وہ کیسے خود بخود بن پھر تو وہ بات میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں یہ آخری بس فسا تھا اس کا تو بال فریڈ ہائل کا جو جملہ ہے گولڈن کوٹ زبردست یہ میں لفظ ب لفظ پڑھ کے سناتا ہوں جو دا گاڈ ڈلیجن میں بھی اس نے نقل کیا پراپلٹی آف لائف اوریجینےٹنگ آن ارتھ از نو گریٹر دین دا چانس ڈیٹا ہریکین تھرو ا سکریپ یارڈ وڈ ہیو دا لک ٹو اسمبل اے بوئنگ سیون فور سیون فریڈ ہائل کہتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ زندگی خود بخود زمین پر پیدا ہو گئی اس سے زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہوائی طوفان چلے اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں جمع کر کے تو ایک سیون فور سیون بوئنگ تیار چیز ت... یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مشکل فینومینا جو ہے وہ زندگی کا پروڈیوس ہونا ہے زمین کے اوپر اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو کبھی ویم بھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں ایون میں یہ دعوی کروں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے اس میں سپرنگ لوڈڈ جو یہ اس کی نیب موجود ہے اور اس کے اندر جو سیاہی ہے یہ پوری پلاسٹک کی اور یہ پورا کلک سسٹم ہے اس کے اندر میکینیکل یہ خود بخود بن گیا تو کوئی پاگل بے وقوف بھی میری اسٹیٹمنٹ نہیں مانے گا تو اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود بن گیا تو وہ فریڈ ہائل نے بڑی زبردست بات کی کہ سیون فور سیون بوئنگ طیارہ خود بخود کوڑے کے ڈیزر سے کچرا اکٹھا کرے طوفان چلے اندھیری چلے اور وہ ایک سیون فور سیون جو ایک سال میں تیار ہوتا ہے بوئنگ کمپنی ایک سال میں تیار کرتی ہے کتنی محنت کے ساتھ وہ خود بخود بن جائے تو یہ تو پھر بھی پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن انسان کا پیدا ہونا جاندار کا روئرس پہ اس کی پروبلٹی اس سے بھی کم ہے لیکن رچڈ ڈونکنز نے بجائے اس کی یہ بات ماننے کے اس کا مزاق اڑایا اور اس نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومینٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ سیون فور سیون کبھی بھی خود نہیں بن سکتا اتنی तो بنتا ہے تو پھر اس نے آگے سے وہ شیتنت والا سوال کیا اس نے کہا سب سے بڑا بوئنگ سیون فور سیون تو خود گاڈ ہے یہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہ انڈا بن سکتا ہے نہ کوئی زندہ جاندار یہ اتنی پیچیدہ اور کمپلیکس زندگی ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی تو اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا فار سیک آف آرگومنٹ بعض بڑی زبردست ہے اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا وہ خود بخود اگر بن سکتا ہے تو زندگی بھی خود بخود بن سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ فار سیک آف آرگومینٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں بل فرس بل فرض بل فرض اس کو بھی کسی نے بنایا ہے کسی ایسے کریئٹر نے جو اس سے بڑا الٹیمیٹ بوئنگ سیون ہے تو پھر جس نے اس کریٹر کو بنایا اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہوگا اور جس نے اس کو بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا تو یہ ایک فکٹوریئل پرابلم شروع ہو جائے گا انفینٹ تک کہ اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا جبکہ دوسرے اینڈ پہ ریالٹی ہے کہ ہم سب موجود ہے یہ تھیوری نہیں ہے ہم سب موجود ہے ہمارا کریٹر ہے اچھا ہمارے کریٹر کا بھی کوئی کریٹر اس کا بھی کوئی کریئٹر اس کا بھی کوئی کریٹر تو یہ بات نہیں, رکے نہیں. یہ رکے گی نہیں میتھمیٹیکلی یہ رانگ اسٹیٹمنٹ اور ان لوجیکل ایک فنکشن بن جائے گا سوائے اس کے کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی کریٹر نہیں تھا وہ تھا ہمیشہ تھے اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجینیٹ ہوئی تبھی تو یہ ایکویشن مکمل ہوگی کہ ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا اس کو کسی نے بنایا اسی نے کسی تو الٹیمیٹلی کسی ایک کریئٹر تک ہم پہنچیں گے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو تبھی یہ ایکویشن مکمل ہوگی تو بھائی وہی تو ہے لم یلت ولم یولت جو کسی سے جنا نہیں گیا لم للت ولم یولت اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے تو رچڈ ڈونکیز کی کتاب پڑھ کے تو مجھے وہ یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی یہ کس نے بنائی الٹیمیٹلی پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے بنایا جب یہ کہے تو تم کہو آؤزب اللہ من شعیط الرجیم اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو لیکن اس کا ایک ترک صحیح صنعت کے ساتھ سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار سات سو تیئیس اور سنن نتا القرا میں دس ہزار چار سو ستانوے نمبر حدیث ہے بہترین یہی حدیث ہے شیتان آ کے سوال کرتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فکول اللہ اہد اللہ سمد لم یلت والم یو لم یق اللہ کف اہد تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا اور اس کی برابری کا اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے یہ سورت الخلاص جو ٹچ اسٹون آف تھیالوجی ہے توحید کا سمجھ لیں کسوٹی جو یہ گولڈ اسمتھ سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا ٹچ اسٹون آف تھولوجی سوریہ اخلاص ہے تو تم یہ سوریہ اخلاص پڑھ دیا کرو اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب شیطان یہ وسفا دلائے تو کہا کرو آمن تو بلّہ ہی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اب یہ کہنا تو بڑا سادہ تھا سا جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ آخرت کا دن ہے ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے برائی سے ناراض ہوتا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کے احکامات کی پیروی کرو تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے ملکت بات نہ اللہ وجتا ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو تاغوت سے ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے بھائیو یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرے اگر معذ اللہ سفر اللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالی کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں اتنا بڑا حسن اتفاق کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو زیرو پرابیبلٹی ہے تو اب آپ کو بات سمجھ آئیے اور مسلم کی کہ جب شیطان وسفا دلائے تو آ مم تو بلّہ ہی و رسول لایا اللہ پر اس کے رزولوں پر ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے جن کا کریکٹر انسانیت نے مانا ہوا ہے اللہ تو یہ لوجیکلی وسوسا کل ہوا اب آخری چار پانچ منٹ میں ضمن میں وہ بات بھی ایڈریس کر دوں یہ بھی وسفسا دیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے یہ سوال ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایک پتھر ایسا بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اس کا جواب کیا دیا جائے تو بھائیو بائی ڈیفینیشن یہ سوالات ہی غلط ہیں اب میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں مثلاً پہلی مثال اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جب آپ کے ابو جان کی آپ کی امی جان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی تو آپ کہیں گے تو سوال ہی غلط ہے جناب ان سوال میری عمر کہاں سے ہونی تھی اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ بیری جہاز کی سمندر میں زیادہ سے زیادہ رفتار تو پچاس کلومیٹر پر آور ہوتی ہے اگر بیری جہاز کو موٹر پے پہ چلایا جائے تو اس کی کتنی سپیڈ ہوگی تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو ان سوال ہے بیری جہاز تو موٹر پے پہ چل ہی نہیں سکتا اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ ڈیزل انجن ہماری جو ہائیسٹ ہے ایک لیٹر کے اندر پندرہ کلومیٹر میٹر چلتی ہے اگر اسی ہائیسٹ کو اگر پانی پہ چلایا جائے تو اس کی ایوریج کتنی نکلے گی تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو ڈیزائن ہی نہیں اس کے لیے ہوا یہ سوال ہی لوجیکل ہے اسی طریقے سے یہ ڈیفینیشن ہی خود وائلیٹ کرتی ہے اس غلط سوال کو اور اس کو علم الکلام میں کہا جاتا ہے محال اس طرح کے جو ان لوجیکل کوشچن ہے اس کو کہا جاتا ہے مہال یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے کیوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ پیدا کر لے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال ہی لاجیکل ہے اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو مخلوق ہوگا خالد کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے لم جلیت و لم یولت وہ اوریجن ہو تو اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کہ سوال ہی غلط ہے یہ محال ہے آپ اس کو کہنا کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے بھائی یہ سوال ہی غلط ہے اچھا اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ کہ بھائی ڈیفینیشن ہی سوال غلط ہے خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ الا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں اگر وہ بنا نہیں سکتا تو پھر الا تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا کوئی بھی چیز علاق کی کیپبلٹی سے باہر نہیں ہو سکتی اس کے قابو سے باہر نہیں امد اللہ کل نشین قدیف تو یہ سوال اس کے جواب میں ہم کہیں گے محال ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے تو ہم کیا کہیں گے محال ہے کیوں قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ماکان محمد ان ابا کے رسول اللہ و خاطم خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے دونوں چیزیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی آیا تو اب یہ خاتمے نبوت کی ڈیفینیشن کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیں انہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں کیوں قرآن میں آیا اللہ تبدیل علی کلیمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے جو کلمات بدل دے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ کلمات نہیں بدلتا جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے ہم کہیں گے یہ کہ سوال ہی غلط ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو موس علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرون کو جنت میں بھیج دے تو ہم کہیں گے محال ہے تو یہ ہوگی محال کی ٹرم اور دوسری ٹرم ہے مقدور اس کی اپوزٹ مقدور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں چاہے اس نے نہ کی ہو مثلا اگر کوئی شخص کہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جس سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں بنا سکتا ہے اگرچہ اس نے بنائی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے عموماً نہیں ہوتی لیکن جب چاہے کر سکتا ہے برہیم اللہ اسلام کے لیے کی تو فزیکل فینومین آف نیچر جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے جس وقت چاہے ہمیں سے بے کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے جنت میں کرے گا وہاں نیند نہیں ہے جنت میں رات نہیں ہے پیشاب سے بھی بنیاد کر دے گا صحیح مسلم میں عدیث ہے خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا اعظم پیشاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو یہ سارے فیزیکل فینومنا آف نیچر اللہ تعالیٰ ان فینومناز کا پابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ سکتا ہے یہ تمام چیزیں مقدور ہیں تو محال اور مقدور کا فرق سمجھ آ گیا میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے باقی جتنی چیزیں وہ ساری باتیں اڈریس کی جائیں تو گھنٹوں چاہئیں اللہ تعالیٰ سے